نماز جہری اور سرری میں مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل تھے یہ امام عطا کا قول ہے در مختار میں یہ بات امام ابو حنیفر احمد اللہ علیہ کی مشہور ہے کہ امام ابو حنیفر احمد اللہ علیہ نے فرمائی الحدیث ہوا مذہبی امام ابو حنیفر احمد اللہ علیہ نے خود فرما دیا ہے کہ جب صحیح حدیث مل جائے تمہیں تو یہی میرا مذہب ہے جب صحیح حدیث موجود ہے تو خود گویا کہ امام ابو علیف رحمۃ اللہ علیہ کا میری مذہب یہی ہوا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی جائے امام نبوی شرح المحدب میں لکھتے ہیں کہ ولدی علیہ جمہور اہل اسلام القراۃۃ خلف ال امام کی کہ جمہور اہل اسلام جس بات کو مانتے ہیں وہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے جہری اور سری تمام نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے اب دیکھیے قدیم علماء احناف کا میں قول نقل کر چکا ہوں جس میں امام محنفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمت اللہ علیہ وغیرہ اس کو یعنی سور فاتحہ پڑھنے کو مستحسن اور اچھا اور بہتر قرار دیتے ہیں اور اسی کی تائید بہت سارے دوسرے علماء نے بھی کیے ہے مشہور عالم مولانا عبد جو لکھنؤ کے رہنے والے تھے انہوں نے اس مسئلے پر ایک کتاب لکھی اور اس میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی تائید کی اور حدیثیں پیش کی ان کی کتاب کا نام ہے امام الکلام ان کی کتاب کا نام ہے اور وہ اپنی کتاب میں اپنی کتاب میں امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمت اللہ علیہ وسلم سے یہ نقل کرتے ہیں کہ یہ مستحسن ہے اور اسی طرح سے اپنی اس کتاب کے اندر انہوں نے خود عبد اکرمی لکھنوی اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اسی بات کو راجح قرار دیا ہے کیا کہتے ہیں وہ ملا علی قاری کے اس قول پر رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں ہوں کیا کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے الحمد ہاں پیچھے پڑھنا مستحسن ہے وہ کیا لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا بھی آخری قول یہی ہے کہ امام کے پیچھے سور فاتحہ پڑھنا مستحسن ہے اسی طرح سے مولانا عبد الرحیم جو شیخ التسلیم کے لقب سے مشہور ہیں باوجود کہ وہ حنفی مسلک کے ماننے والے تھے ہاں وہ اپنے قدیم مسلک کو چھوڑ کر کے خود فرماتے ہیں ہاں خود سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اور ایک لفظ جملہ انہوں نے نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن میرے منہ میں آگ کا انگارہ رکھا جائے اس سے بہتر ہے کہ میں آج سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھوں یہ انہوں نے نقل کیا ہے اور اس بات کو امام الکلام صفحہ 20 کے اندر عبد الحائی لکھنوی اللہ علیہ نے نقل کیا کئی لوگوں سے انہوں نے یہ بات نقل کی ہے اسی طرح سے ابو حفظ کبیر جو حنفی علماء میں سے ہیں اور امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے تلا میں سے ہیں انہوں نے بھی اسی مسلک کو اختیار کیا ہے اور یعنی امام کے پیچھے سری نماز میں امام کے پیچھے الحمدللہ پڑھنے کے وہ قائل تھے ان کے سوا اور بہت سارے فقار نے بھی اسی مسلک کو اختیار کیا ہے ملا جیون تفسیر احمدی میں لکھتے ہیں تفسیر احمدی میں ملا جیون بھی بہت مشہور حنفی عالم دین ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اگر جماعت صوفیہ اور مشائقین مشائق حنفیہ کو دیکھو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ لوگ امام کے پیچھے الحمد پڑھنے کو مستحسن یعنی اچھا بتاتے تھے جیسا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اچھا بتایا اسی طرح سے حجت اللہ بالغ کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی باوجود کہ وہ حنفی المذہب تھے وہ امام کے پیچھے سور فاتحہ پڑھنے کو اولا بتاتے ہیں اسی طرح سے اپنے والد صاحب کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ ہمارے والد شاہ عبد الرحیم بھی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل تھے اسی طرح سے مولانا یہ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی فرضیت کو ترجیح دیتے تھے تو معلوم یہ ہوا کہ ان سارے اقوال کی روشنی میں ان سارے اقوال کی روشنی میں معلوم یہ ہوا کے بہت سارے حنفی مسلک کے علماء بھی ہاں علماء بھی امام کے پیچھے سور فاتحہ پڑھنے کو راجہ قرار دیتے تھے اس لیے ہمارے ہم اپنے, اپنے, اپنے ان بھائیوں سے گزارش کریں گے اور ان کو کہیں گے کہ یہ دلیلیں جو حدیث کے اندر موجود ہیں اور صحیح دلیلیں ہیں بالخصوص ان دلیلوں میں صحیح سل نبی یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور سر نبی دعود اور ترمیدی کے اندر موجود صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دلیل ہے یہ ان دونوں حدیث حدیثوں کی روشنی میں ان حدیثوں کے علاوہ جس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کی بغیر نماز نہیں ان کے علاوہ ان دونوں حدیثوں پر اگر غور کریں گے تو مسئلہ کیا ہوگا اختلاف ہمارا ختم ہو جائے گا جبکہ دوسرے بہت سارے حنفی علماء علما نے بھی بہت سارے صحابہ اور تابعین اور تبا تابعین وغیرہ سے بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کے مطابق یعنی جمہور اہل علم اور تمام صحابہ اور تابعین کا اس طرح عمل رہا اس لیے ہمیں اسی چیز کو اختیار کرنی چاہیے اسی چیز کو اختیار کرنا چاہیے اور امام کے پیچھے صور فاتحہ پڑھنا چاہیے اور پڑھنے کا طریقہ بعض علماء نے نقل کیا ہے جیسے شیخ الوانی رحمتہ اللہ علیہ وغیرہ نے کہا ہے کہ بور رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ آہستہ آہستہ سے پڑھو انہوں نے کہا کہ جیسے امام پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین امام قراد کے ساتھ پڑھتا ہے اور امام کو کرت کے ساتھ اور ہر ہر آیت پر ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھنا چاہیے سورہ فاتحہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرت کا یہی طریقہ تھا آج بہت سارے آئما جو ہے دو ساس میں ایک ساس میں سورہ فاتحہ پڑھ جاتے ہیں بہت جلدی جلدی جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سور فاتحہ کی ہر ہرا آیت پر ٹھہرتے تھے تو امام جب پڑھتا ہے الحمد رب العالمین کرت کے ساتھ پڑھتا ہے ہم آہستہ سے رحمان رحیم اب امام مد کرتا ہے پھر اس کے بعد سانس لیتا ہے پھر شروع کرتا ہے اتنے میں ہم انشاءاللہ شاء آہستہ سے الرحمن الرحیم مالک اوم الدین ہم پڑھ سکتے ہیں اگر سور فاتح ختم ہوتے ہوتے اگر امام الابالین کہتے ہماری کچھ آیت آخری آیت رہ جائے تو ہم اس کو جب تک امام دوسری سورج شروع کرے گا اس کو پڑھ لیں بیچ میں پہنچے تو موقع نکال کر کے آہ آہستہ آہستہ سورف فاتحہ پڑھ لیں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ بغیر صورف فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے درسے میں جو دلیلیں ہیں جن دلیلوں سے لوگ ثابت کرتے ہیں ان دلیلوں میں اہم دلیل قرآن کی آیت ہے وحید آقر القرآن فسطمیاسۃ القمۃ الرحمون کے جب قرآن پڑھا جائے تو سنو قرآن کو اور ان سات اختیار کرو جس کا ترجمہ اردو میں کیا جاتا ہے کہ خاموش رہو اس آیت کا معنی اور مطلب شان نزول اور اس آیت سے جو لوگ دلیل پکڑتے ہیں اس کا جواب پیش کیا جائے گا دوسری دلیل جو ہے صحیح صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کہ امام کے جب پیچھے رہو تم تو امام کی ابتدا کرو کب برافا کب ہاں کہ جب تکبیر کہے تو تکبیر کہو ویدا کراف کہ جب پڑھے تو تم خاموشی اختیار کرو ہاں تو اس حدیث کا کیا مطلب ہے کیونکہ ہمارا تو یقین ہے کہ قرآن اور قرآن میں ٹکراؤ نہیں قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ نہیں حدیث حدیث میں ٹکراؤ نہیں یہ ہماری سمجھ کا سمجھ کی کمی ہے ہاں اور نا, نا, کج فہمی ہے ہماری کہ ہم اس کو صحیح طرح سے تطبیق نہیں دے پاتے ہیں چاہے وہ تعصب کی بنیاد پر ہو یا یہ کہ کم علمی کی وجہ سے ایسا ہو آ, تو اس کو ہم ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ صحابہ اکرام نے اس کو کس انداز میں کیسے سمجھا اہل علم نے محدثین نے اس کو کیسے سمجھا یہ ہے اسی طرح سے ایک حدیث اور پیش کی جاتی ہے ہاں لہو امام الفقرات المامی قرات اللح ہاں کہ جو امام کے پیچھے ہو تو امام کی اقراط اس کی اقراط ہے تو اس کا ان دو تین دلائل کا ہاں ان شاء اللہ تبارک اگلی نشست میں اگلے درس میں جواب دیا جائے گا خصوصیت کے ساتھ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس درس میں آئیں تاکہ اس کا مع اور مطلب اور مفہوم سمجھ سکیں کہ کیا صحیح بات ہے اور اس کا کیا جواب ہے اللہ تعالی ہم سب کو حق بات ہمارے سامنے واضح کر دے اور حق بات کو اپنانے کی توفیق قطع فرما اور باطل کو بھی ہمارے سامنے غلط باتوں کو بھی ہمارے سامنے واضح کر دے اور اس سے بچنے کی توفیق قطع فرما اللہ ارین الحق حق ورزک صلی اللہ خلق محمد علی السلام علیکم الحمۃ